ونجلام جمور درد جانا رجولن اتبس مینا اتبا اتا بجاؤ میں لوگوں میں نام اب کا جاؤ جمع ہے ایک آدمی نے اللہ کی نبی اور سوال کیا کیا میں بدو کروں گوشت کھانے کے بعد ریڑھ بکری انہوں نے کہا چھ اگر اگر چاہے لوگوں میں بدو کروں وعن جابر ابن تا رضی اللہ, تعالی عنہ جابر بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صلی اللہ, اللہ, صل اللہ علیہ وسلم کہ بے شک ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا من لحوم الغنم کیا میں بکری کا گوشت کھا کر وضو کروں آپ نے فرمایا ان انشتا اگر تو چاہے پالا تو اس نے کہا من لحوم الابل میں اونٹ کا گوشت کھا کے کر وضو کروں پالانا نعم آپ نے فرمایا ہاں اخراجہ ہوں مسلم اس کو مسلم نے نکالا ہے یعنی بکری وغیرہ کا گوشت کھانے کے بعد وزو نہیں کرنا پڑے گا لیکن اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وزو کرنا پڑے گا وجہ کا پتہ نہیں کہ کیا ہے بس حکم ہے گوشت کھاؤ کرواز نماز کے لیے وعن رضی اللہ, عنہ سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسلہ میتن فلی جس نے میت کو غسل دیا تو وہ غسل کرے وہ من حمالہ ہوں اور جس نے اسے اٹھایا میت کو اٹھایا فلی وزا تو وہ وزو کرے اخراجہ احمد والنسائی و ترمدیو و حسانہ اس کو احمد نسائی اور ترمذی نے نکالا ہے اور امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے لا لاسخ الشعن سی ہاد الباب اس باب میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے یعنی کہ جو آدمی میت کو غسل دیتا ہے وہ غسل کرے اور جو میت کو اٹھاتا ہے میت کی چار پائی نہیں میت کو اٹھا کے چار پائی پہ ڈالے یا جو بھی کرے میت کو اٹھائے وہ وضو کرے چار پائی اٹھانے سے نہیں میت کو اٹھانے سے جب بھی جو یہ کام کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو وضو کرنا ہوگا بعد میں وضو کرے نہ اور یہ امر جو ہے استحباب کے لیے اس کے لیے سارے کا موجود ہے میت کو نہلانے کے بعد غسل نہ کرنے کی دلیل بھی موجود ہے بحقی وغیرہ میں اپنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوف روایت بھی ہے لئی علیکم فی تھی غسلی میں کم غسلون میت کو غسل دینے پر کوئی غسل نہیں ہے ہاں ملی جل بہتر ہے کر لے چلو تباہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزمن وہ خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بن حزم کی طرف لکھا اس میں یہ بات تھی اللہ یمثل قرآن الا طاہرن کہ قرآن کو نا چھوے مگر طاہر رواہو مالک مرسلن اس کو مالک نے مرسلن روایت کیا ہے وَوَفَلَهُ النَّسَائِيُّ ابْنِ عِبْان نسائی اور ابن عبان نے اس کو موصول بیان کیا ہے وہ ہوا مَعْلُولٌ اور وہ اس کو موصولاً ذکر کرنا معلول ہے یہ طاہر اس سے مراد حج سے اکبر سے پاک حج سے اکبر یعنی حائظہ اور جنبی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہائزہ اور جنبی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان کن تم جنو اسی طرح حائدہ کے بارے میں کہا پلا تو قراب ہونا حتہ یا تو ہورنا فائدہ ہرنا فاتو تو ہمارا کو تو حائدہ اور جنبی کو اتہاروں و ہیر کا حکم دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لہذا وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے زبانی پڑھ لیں حدہ اور جنبی قرآن کی زبانی تلاوت کر سکتے ہیں مفت نہیں کر سکتے چھو نہیں سکتے کیونکہ وہ طاہر نہیں لا مسل قرآن الا طاہر کچھ لوگ وہ سورت الواقع کی آئے دلیل بناتے ہیں لائے الا المبحرون لیکن وہ بات کتاب مقنون کی ہے کتاب مخنون الا مصحمت اور متحرون سے مراد فرشتے ہیں وہ مصحف کی بات نہیں ہے اتر اب وہ اسی لیے لکھا ہوتا ہے کہ وہ لائے مس المتا اس مصحف کو سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ غلطی ہے لائے مصوحو, ہو کی ضمیر کا مرجہ کتاب مقنون ہے لوہ محفوظ اور متحرن سے مراد فرشتے ہیں قرآن کے بارے میں ناسی ہے اللہ مسل قرآن اللہ تخن قرآن کو طاہر کے علاوہ اور کوئی نہ چھوئے نہ ہاتھ لگائے تو سے اکبر سے طہارت ضروری ہے صبر تو کرو رواہ مالک ان مالک نے اس کو مرسلاً روایت کیا مرسن روایت کیا, کیا ہوتی ہے جس میں صحابی کا واسطہ نہ ہو مرسل جس میں صحابی کا واسطہ نہ ہو تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے صحابی کا واسطہ گرا کے اس کو مرسل کہتے ہیں ویسے بس اوقات کو مرسل کہہ دیتے ہیں کسی بھی قسم کا انقطاع ہو سند میں تو اس کو ارسال کا نام دے لیتے ہیں ویسے مرسل خاص طور پہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں صحابی کا واسطہ نہ ہو تابی کے بعد ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے صحابی کا درمیان میں ذکر نہ ہو اس روایت کو کہتے ہیں مرسل اب مرسل روایت حجت نہیں ہوتی پوا صلی اللہ نسائی ابن ابان ابن ابان نسائی نے اس کو موصولن بیان کیا ہے. مالک کی روایت مرسل ہے نسائی ابن ابان کی روایت موصول ہے مکمل سند ہے اس میں لیکن حافظ آپ فرماتے ہیں وہ ہوا محلول وہ جو موصول روایت ہے وہ معلول ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ سمجھیے کہ شاید یہ سلیمان ابن الیمامی کی روایت ہے اور سلیمان ابن داود الیمامی متروک ہے متفق علا ترکی ہی اس وجہ سے ابن حجر نے اس کو معلول کہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سلیمان ابن دابود جو اس کی سند میں ہے وہ یمامی نہیں بلکہ خولانی ہے اور وہ سکا ہے نسبت ہے نا یمامی نسبت ہے یماما کا رہنے والا سکا وَعَنْ رضی اللہ عضی اللہ عنها سے روایت ہے کہتی ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانی ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے روا ہو مسلم اس کو مسلم نے روایت کیا ہے وہ اللہ البخاری اور امام بخاری نے اس کو تعلیقاً روایت کیا ہے معلق روایت کیا ہے اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر چاہے حالت جنابت ہی کیوں نہ ہو حالت جنابت میں بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے جنبی مرد جنبی عورت حائضہ عورت نفاس والی عورت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے نا انح النزل نکر آ وہ ان اللہ حافظ ذکر قرآن بھی ذکر ہے حدیث بھی ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے تو قرآن کی تلاوت حائدہ عورت کر سکتی ہے جنبی عورت کر سکتی ہے نفاس والی عورت کر سکتی ہے جنبی مرد بھی کر سکتا ہے قرآن کی تلاوت لیکن مس نہیں کر سکتے مس کو چھو نہیں سکتے چھونے سے منع کی دلیل اللہ مسل قرآن اللہ تعالی اور تلاوت کر سکنے کی دلیل یذکر اللہ قر اللہ احیانی پھر جو لوگ حائدہ اور جنبی کو قرآن کی تلاوت سے منع کرتے ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ایک آدھ آیت پڑھ لے زیادہ نہ پڑھے ایک آدھ آیت پڑھ لے میں نے وہ مضمون لکھا ہے قائدہ اور جنبی کا قرآن کی تلاوت کرنا اس پہ پھر میں نے یہ سوال کیا وہ جو ایک آدھ آیت ہوگی کیا وہ قرآن ہوگی کہ نہیں جب ایک اجازت دے رہے ہو تو باقی کو کیا چیز مانیہ ہے ایک آدھ آیت بھی تو قرآن ہی ہے نا آدھی آیت یا ایک آیت ہے تو قرآن ہی تو قرآن پڑھنے کی تمہیں اجازت اچھا پھر ایک آدھ آئے پڑھے دوسرا سوال یہ ہے ایک آدھ آئے پڑھ لی ایک مرتبہ تو پھر کتنے عرصے بعد دوبارہ ایک آدھ آئے پڑھ سکتا ہے اس کی پھر کوئی ٹائمنگ بھی مقرر کرو گے نا یہ خام خاکی باتیں ہیں پڑھ سکتا ہے وہ اقوال ہیں کیل کال سلب صالحین ہین کے اخوال ہے کہ ایک آدھ آیت پڑھ لے مکتہ انکڑے کر کے پڑھ لے نبی السلاط اسلام کا طریقہ تلاوت ہی ہر ہر ہےت پر وقف کرتے تھے جب وقف ہو گیا تو ایک ہر آیت اکیلی ہوگی اپنے آپ <سلام> <سلام> موبائل لیپ ٹاپ میں مسف اس کو تو ہاتھ لگتا ہی نہیں ہے یہ جو موبائل ہے نا اس میں حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر موجود ڈیٹا وہ اپنی اصلی شکل میں کبھی نہیں ہوتا بیک اینڈ میں یہ کوڈز کی شکل میں ہوتا ہے زیرو یہ کوڈز ہوتے ہیں جو اس کے اندر ہیں جب آپ بٹن اس کا پریس کرتے ہیں اوپن کرنے کے لیے گویا کہ آپ اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ جو پکچر بنانے کا طریقہ میں نے تجھ کو سکھایا ہے اس طریقے کو بروے کار لا کے وہی پکچر میرے سامنے پیش کرو یہ کیا کرتا ہے یہ ڈیوائس روشنیوں کو جمع کرتی ہے روشنیوں کی ایسی ترتیب لگاتی ہے کہ وہ تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے چاہے ٹیکسٹ ہو چاہے پکچر ہو کچھ بھی روشنیوں کے اجتماع سے وہ پیدا ہوتی ہے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے روشنی ہی کام کرتی ہے ہمیشہ روشنی کتاب پر پڑتی ہے کتاب سے ٹکرانے کے بعد یہی روشنی آپ کی آنکھوں میں جاتی ہے تو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے آپ روشنی میں بیٹھے ہوں کتاب کے اوپر اندھیرا کر دیں آپ کو نظر نہیں آئے گی اس سے ٹکرا کے نا کے سو کے آنے والی روشنیاں جو آپ کی آنکھوں میں پڑتی ہیں وہ آپ کو چیز دکھاتی ہیں یعنی خارج میں کسی چیز کے نظر آنے کے لیے خارج کی روشنی کسی چیز پر پڑتی ہے اور وہ روشنی ٹکرانے کے بعد آپ کی آنکھوں میں جاتی ہے تو آپ کو نظر آتی ہے جبکہ ان ڈیوائسز میں کیا اصول ہے اب باہر سے روشنی نہیں آتی بلکہ اندر سے ہی روشنیاں پیدا کی جاتی ہیں جو آپ کی آنکھوں تک پہنچتی ہیں اور پھر وہ چیز آپ کو نظر آتی ہے بصورت ٹیکسٹ ہو یا پکچر ہو یا مووی کوئی بھی چیز ہو اصول اس کا ہی ہے یہ ہے ضابط یہی ہے پھر روشنیوں کے نتیجے میں جو حروف پیدا ہو رہے ہیں یہ حروف موبائل میں کہاں پہ ہیں یہ <laughs> جو اس کی ایل ہے ایل ای ڈی ایل ای ڈی کے شیشے کے نیچے ایلڈی کے شیشے, شیشے, شیشے کے اندر نیچے جو انہوں نے روشنی پیدا کرنے کے لیے چیز لگائی ہوئی ہے اس میں آپ کو روشنی اس میں سے ایل ای ڈی کے شیشے سے گزرتی ہے اس کے بعد کچھ ایم MM ایم کا فاصلہ ہوتا ہے ملی میٹر کا ایل کے شیشے اور اوپر والے شیشے کے درمیان نیچے کیا لگا ہوا ہے ٹچ پیڈ اس کے اوپر شیشہ اس کے اوپر پروٹیکٹر کتنی طرح ہیں پروٹیکٹر شیشہ ٹچ پیڈ ٹھیک اس کے بعد کچھ ایم ایم کا فاصلہ ایم ایم ایل کا نہیں ایم ایم ملی میٹر ہاتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا ٹچ اسکرین کے ٹھیک ہے اس کے نیچے سکرین کا شیشہ ہے اس کے نیچے یہ روشنیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کو تو چھوا جا ہی نہیں سکتا تو ٹچ موبائل سے اگر کوئی حایدہ جنبی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اپریٹ کرتے ہیں وہ تو ہاتھ لگتا ہی نہیں مصف کو مف ہوتا ہی نہیں وہ تو بہت نیچے ہے وہ جب ایمان من نظور پڑیں گے پھر بات کریں وہ ہاتھ نہیں لگتا بس یہ فی سمجھ لیں باقی بات وہ ایمان و نظور میں کریں گے دوسری بات اس ساری تمید سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو پکچر ہے تصویر تصویر سازی تصویر بنانا یہ جرم ہے موبائل یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر وغیرہ میں تصویر کو اوپن کرنا اور تصویر بنانا دونوں برابر ہیں ہاں اوپن تصویر کو ڈسپلے پہ لے کے آنا یہ بھی ڈسپلے پہ لاتے ہیں آپ کیسے آپ اپنی مشین کو آڈر دیتے ہیں تصویر بنا کر پیش کرتا تصویر بنی ہوئی نہیں ہوتی بیکینڈ میں وہ کوڈز ہوتے ہیں جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو وہ کوڈز مل کر تصویر بنتی ہے نئے سرے سے ہر مرتبہ کوئی بھی آڈیو ہے وہ آڈیو حقیقت میں آڈیو نہیں ہوتی بیکینڈ میں وہ کوڈز ہوتے ہیں آپ اس کو پلے کرتے ہیں تو وہ کوڈز مل کر سوت کو پیدا کرتے ہیں آواز کو پیدا کرتے ہیں اور وہ آواز آنا شروع ہو جاتی ہے یعنی ڈسپلے پہ پکچر کو لے کے آنا اور تصویر کھینچنا برابر ہے یعنی جی چیزیں وہ دیکھنا ہاں ویڈیو دیکھنا ویڈیو بنانا تصویر کھینچنا تصویر بنانا اس میں برابر ہے ہاں یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیپچر کرنے کا جرم ذرا زیادہ ہے کیونکہ اس نے پہل کی ہے ڈیوائس کو سکھایا ہے طریقہ یہ چیز بنانے کا بعد میں آپ وہ سیکھا سکھایا طریقہ آگے سے آگے منتقل کرتے جاتے ہیں ڈیوائسز میں اور پھر اس ڈیوائس کو کہتے ہیں جو طریقہ تو یہ سکھایا نا اس پہ عمل درامد کر کے نہیں مدد کرنے والے کے اعتبار سے نہیں وہ ایک علاحدہ قصہ ہے اس کو تو اوپن کرنے کے اعتبار سے آپ اس کو ڈیوائس کو آرڈر دے رہے ہیں نا وہ کوڈز کو جمع کر کے نئی تصویر بنا کے ہر دفعہ اس کی ڈسپلے پہ جو آتی ہے نئی ہوتی ہے نیو پکچر ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کچھ موویز ایسی ہوتی ہیں جو خراب ہونے لگ جاتی ہیں کیوں خراب ہوتی ہیں وجہ اس لیے کہ ان کے کوڈز میں گڑبڑ ہو جاتی ہے ڈیوائس اوپر تو, تو چلو کسی نے ہاتھ مارا کسی نے کچھ کیا خوردری ہو گئی پھٹ گئی کچھ ہو گیا یہ تو اس کے اندر موجود ہے وہ کوڈز میں گڑبڑ ہوتی ہے تصویر خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو تصویر جو وہ اس کو سکھا دیجیے کم ہو یا زیادہ ہو کم ہو یا زیادہ ہو بات ایک یہ ایک ہے مصور کو تصویر بنانے کا طریقہ سکھانا دوسرا ہے مصدر کو کہنا بنا تصویر دونوں جرم ہیں نا زیرو کی تصویر ہوگی تو جرم ہے غیر زیرو کی ہوگی تو وہ تو جائز ہے جس طرح کہ وہ اپنا یہ سافٹ ویئر لگا لیں ایک ان کا ٹرائل ورژن ہوتا ہے ایک فل ورژن ہوتا ہے ٹرائل ورژن کی کاپی کرنا جائز ہے لیکن اگر آپ فل ورژن کی کاپی کرتے ہیں تو یہ جھرم ہے تو جو زیرو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا یوں سمجھے کہ فل ورژن ہے کمال شاہدار ہیں اللہ کی تخلیق کا اور جو غیر زیرو کی تصویریں ہیں غیر زیرو ہیں یہ ٹرائل ورژن ہے تو زیرو کی کاپی کرنا ناجائز ہے جو یہ جو وہ پھر بعد میں بات چلو <تصفح> آگے پڑھو وعن انس مالے کے رضی اللہ عنہ انس انصن مالے انہوں سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجاج و فلاح بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی و فلاح اور نماز پڑھی کیا یعنی سینگی لگوانے سے خون نکلنے سے بدو نہیں ٹوٹتا اخرجہ دارا کتا اس کو دار پتری نے نکالا ہے وہ لگ جانا ہوں اور اس نے اس کو کمزور قرار دیا ہے ذہیف قرار دیا ہے چلیں سینگی وہ پہلے سینگ سا ہوتا تھا کٹ لگا کے اور پھر اس کے پر وہ سینگ سا رکھ کے خون چوستے تھے خون نکلتا تھا ہجامہ اس کے کئی ایک اور بھی طریقے ہیں جوںکیں لگانا اور چیز ہے ہجامہ ہے جوک سے بھی ویسے یہ کام ہو جاتا ہے لیکن جوک ایک الگ چیز ہے یہ سنگھی لگوانا یا ہجامہ کروانا یہ ایک الگ چیز ہے ہاں یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے اور وہ بھی ہی ہے مختلف جگہوں سے ہوتا ہے مختلف بیماریوں کے لیے مختلف جگہوں پر ہجامہ کیا جاتا ہے چلو وعلي ترسل الله تعالى مین ادی علی پل وکاؤں جیان سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ویکای آنکھ وکا تسما ہے وکا تسما ہے اصحی دوبر کا فائدہ نامت العین جب آنکھیں سو جاتی ہیں استتلا قل وکا تو تسما کھل جاتا ہے وکا تسما یا رسی جسے کسی چیز کا منہ باندھا جاتا ہے راه احمد والطبرانيو اس کو احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے وا زادہ اور یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں و من ناما فليتوضا اور جو سو گیا اس پر لازم ہے کہ وہ وضو کرے وهذه زياده في هذا الحديث عند ابي داود اور یہ زیادت اس حدیث میں عند ابي داود دا کے ہاں ہے من حديث علی ين علي رضی اللہ عنہ کی حدیث سے دونا قولي استطلع قلبك استطلق الوکا کے علاوہ رفیقل اسنادعین ظُفن اور دونوں سندوں میں ظُ ہے یہ پچھلی حدیث میں ہے نا فعیدہ نامت العین نے استطلق الکا تو ابو داود میں استطلق الوکا کے الفاظ نہیں ہیں اور یہ زیادت موجود ہے بمن نامہ فلیت ابدا یعنی کہ کیا ہے العين وكاء الصحي فاذا نامت العينان استطلق الوقا کی جگہ ومن نام فليتوضا اس جملے کی جگہ یہ جملہ ہے ولی ابلا بودا ايضا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا عن اور ابو داؤد کے لیے ہی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مرفوعا انما الوضوء على من نام مستجيعا یقینا وضو صرف اس پر ہے جو سو گیا مستجيعا کر بفی اسناد ہی ظرف ایزن اور اس کی سند میں بھی ضرور ہے کمزوری ہے چت لیٹنا کمر کے بال سیدھا لیٹ جانا اس است لیٹنا یہ ہاں نیند ہے دو طرح کی پیچھے آپ نے پڑھا ہے اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اونگنے سے ادھر کہ جو آدمی سو جاتا ہے گہری نیند وہ وضو کرے اب نیند بداتے خود ناکے وضو نہیں سونے کی وجہ سے جو وضو کرنے کا کہا جا رہا ہے اس کا سبب یہ حدیث میں بادے ہے کہ بندہ سو جاتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میری ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں سوئے ہوئے کو تو ہوش نہیں ہوتی نا اب ہو سکتا ہے اس کی ہوا خارج ہو گئی ہو لہذا اس شخص سے بچنے کے لیے کا وضو کرے کیونکہ جسم سارا ڈھیلا ہو گیا سونے سے سارا وجود بندے کا ڈھیلا ہو گیا تو ہوا کے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ بھی ڈھیلا ہو گیا اب वहां سے ہبا نکل سکتی ہے خارج ہو سکتی ہے تو اس لیے کریں کرے اونگ آئی ہے اونگ آنے سے ودو نہیں ٹوٹتا پھر بھی نہیں कि سی جس میں بندے کو اپنے آپ کا پتا ہے اس پہ وزو نہیں ٹوٹتا اگر تو وہ سویا ہے نہ تو اس کے اوپر وزو ہے چلیں जना दान समालन संदंसो अल्लाहु नऊन औ جس کا یہ کہے کہ نہ کفر کفر کا واقعہ بھی سبحان اللہ ہم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی احا داقوم الشیطانو اتا ہے تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان مفعول شیطان فائل ہے فائلاتی نماز میں فین فقوفی مکاتی تو وہ اس کی مقعد میں پھونک مارتا ہے فیوقیہ تو اس کو خیال دلایا جاتا ہے انہداتا کہ وہ وضو ہو گیا ہے حالانکہ وہ بے وضو نہیں ہوتا وز اس کا قائم ہوتا ہے لیکن شیطان شرارت کرتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ شاید وزو ٹوٹ گیا ہے اس کا کام ہے نماز سے روکنا جیسے بھی روکے فائدہ واجہ ظالی کا جب تم میں سے کوئی آدمی ایسا کچھ پائے اس کو محسوس ہو کہ شاید کچھ نکلا ہے ہوا خارج ہوئی ہے فلا انصرف تو وہ نہ جائے نماز نہ چھوڑے حتیہ فوتن او یجیداری حتیٰ کہ وہ آواز سنے یا وہ پالے اگر تو یقین ہے بندے کو کہ میرے اندر سے حوان نکلی ہے پھر تو بات یقینی محسوس ہوتا ہے شک کی وجہ سے نماز نہیں توڑے گا حتا يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجہ البزار اس کو بزار نے نکالا ہے وہ اصلہ صحیحین میں حدیث عبداللہ بن زیدن اس کی اصل صحیحین میں ہے عبداللہ بن زید کی روایت سے ولی مسلم عن ابي هريره رضی اللہ عنہ نحوهو اور مسلم کی بھی مسلم کے اندر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی اسی طرح کی موجود ہے وری الحکمین مرفن اور حاکم کے پاس بھی مصدرت میں ابو سعید رضی اللہ عنہ کی بھرپور روایت ہے جب تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آتا ہے فقار تو کہتا ہے انا کا تو بے وضو ہو گیا ہے فلیقل ان کا دبتا تو وہ آگے سے کہے, تو نے جھوٹ بولا ہے وہ خرجہ ابن ابان نے نکالا ہے بلف دن الفاظ ہیں فر یقل فی نفسی دل میں ہی کہے دل دل میں شیطان کو جٹلائے ہاں جی وہ <تصفی> اس بلا پڑھنے والی دل میں جو روایت ہے وہ آگے آ جائے گی